دیکھ <سؤال> آدمی <سؤال> بے وقفا پتا نہیں کار سنتے قدیم کا مانا کیا ہے بے وقوفہ کو فربکی بیٹھی قدیم تو خدا ہے تو ابھی قدیم سکول ہے اپنا چیک کرتا سوال بات ایک قدیم نی ہوں کھولے سکول قدیم نہیں سکول کلاس جو میارے بی اے اے ایس اے اے اے اے اے پتا دے اسلامی کتاب کتابیں, کتابیں, کتابیں کافر دیکھو نا سیل تو یہ تالیم دے گی آخر آخر اسلام بھی لب تعلیم بولیں گی آتی منج کا دھد نکے ہوں ایک ایک یہ تعلیم کافر یا مسلمان چلتا پھر اسلامی تعلیم سارا ندام سلاف برطانیہ کا قانون قانون اس طرح اسلامی کا چلتے یا کافی پرچہ اسلامی بلا اس بات کو چھوڑ پہلے ایک مطلب वह بولینڈ बंद کرنی ہے کہ تعلیم کاف लिए تعلیم ہے تحظیم بے وقوف جیڑا تمام بوکلا بچہ وکیل شیتانے منٹ نہیں چل سکیا اسکول منٹ نہیں چل سکیا خاموشی بلا تیرا کوئی میںلے گی میں شریف ہونا ہو چیز حقیقت شریف نام بڑے خدا بنے گا انہیں کو کیا خدے خدا وعلیکم السلام خدا تو سوال ہے اچھا حقیقت لکھ رہے تھے نا نام مشترکہ حقیقت مشترکہ تعلیم نام تعلیم لیکن وہ مشکر نہیں وہ تعلیم کو جدا کر ہاں مل سوار دیکھا پکے بلا پاکی ہو گا پلیز کا دے دینا پلیت ہے جرا پاک کو پلیٹ کا دے نا خدا خدا دے دے کتاب گرتھ سادی کتابیں بھی نہ بدلے نہ نہیں بدلا او کتاب لو آخر آخر مفيقا, او کتاب کتاب کا تعلیم ہونے لو کو کٹے ملا نہیں کی تعلیم پڑتے ہیں خدا دلے سن خلا خدا کے جی بجلی دے دو, ہواں پائے دو ہاں بجلی کٹ کر رہے وہ نہیں آ سکتی کٹے سے کیوں خدا بان نہیں سکون جھوٹا خدا سچا خدا بھی جنہ خدا جھوٹا انہیں تعلیم کی سچی ہے نا جھوٹ سے تعلیم وہ جھوٹ سکھاؤں اسلام دی تعلیم وہ سچ سکھاؤں گا بدل کر خدا کا قائل کرآن کا اسلام کی تعلیم وہاں پہ کتاب کا انگریز کو ابو پڑھا رہے کتاب مخالف جد مخالف ہرکا کی سکتے بناف بنیادی برطانیہ یونیورسٹی ہوں کھولے ہوں کافر مومن ہوں کافر گوت پور جی منافق چیز اپنا ایمانداری کرارے منافع مسلمان کو لاج نہیں کا۔ مسلمان پران آسن جی لو ہوں کار مسلمان کٹے مناف منافق کا مانا نفاق یعنی چھپا دتا آپ نے کو چھپا دتا ایمان د کوئی او تو تو مراد نہیں کھا دی جے مسلمان تو مسلمان بھی نہ مراد ہی ایک جی ہونا دوں کہ ہر ایک جن جیسا لگا جے ہو منافک تو آئی کٹے جا پکڑ کو موت مین کر موتمائن نہیں سیوار یہ دوتے مل رلتے ملتے نمازی بس ڈا نہیں چاہیے جیتا کھول گی اتو لگ نہیں سکتا ہوں جی نہیں کر ل ملاوٹ نہیں کر अपने पाक पाक नहीं है दे उन ना करें ते ते ते ना मिलाव मुनाफे हूं तक का फिर मोहमेट क्यों भाई जल मैं मोहमेट बसा मैं میرے بھیا تو مسلمان لگی اچھا گہوں کا اپنی تعلیم جولام یا رکھ دینا جو لوگ نے لاج حال رکھو دیسی گھی کا لا دینا پشا دانچ من خیرے پلیس میںال چلیے منافک ہوں کپڑا کلو پٹیرا بولی کرے پٹیرا بستی جو ہوں بٹر منافع پڑھی بنی تسلان پی سن ادو سوار, آ آ تو تو تیرا تیرا سوار, سوار چال چلی سوار پڑھا کلما چاہیے ہر کل میں وہ تو نبی صحیح نالی منافع منافع دوڑ منافع منافق تو دور ہی ہے جائے کافی نکل کا دور ہے منافع کا کیوں کہ کافے مناسب ڈبے میں ڈبے میں دھوکہ دینا پھر آگے بھی لانتی آلامیہ دل بالا بھی آؤ تو اسلامیہ پڑھے نا گھوم کھاؤ تو ہلوائی کھا لینا تنخواہ جلوا دندار بن پتہ ہے لیکن تنخواہ ملتی جو پرچا نہیں کا مورچا کٹے کو سارے کا تو ہوا ہے اللہ فرمائند چور مرد ہو رہا ہاتھ قرآن اچھا سردار ہاتھ کٹے یا پرچا روپئے نہیں لگا پر قانون کیا چلیں گے قرآن کا قانون کو چھوڑی بیٹھے قرآن کا قانون کو چھولی چھوڑی بیٹھے کافیر مومنی اور جب پرچا کٹاون سکول کو سیکھا ہے یا پھر بی جاؤ سیکھا ہے جتو قانون کو فردا سیکھا ہے وہ ادارہ یا مومن کو فرد ہے کیا حاصل میں پیلور قانون پی گئی مرچی پی گئی پینٹارٹ کہیں مار کا مکر دیکھ رہا ہوں سوتا سواری کھڑے پینٹ بینک چکل اسلامی اسلام کی قانون دے ہوں چکلے کا دیں گے چکلے کا پرمت حکومت لینگے چلو کیا لاپتا ہر گال تھی دس شانگ شانگ تھی ہر دیکھا چلتا قانون تیرے سامنے چلتا پہنے سامنے چلتا پہ کوفرتا قانون پرچا جرا کٹینا پہ تو باز ثبوت مثال ہی دینا بیٹا بلا بات پھیری مارے گی بند سکول چلا سکتے تعلیم اسلام دی جی تنخواہ تہن تو چور نے انگل زبان سن انگلش زبان لازم کی تھی قرآن لازم کا کاری اختیاری عربی کیا ہے اختیاری انگلش کیا ہے لازم مذہب اختیاری ہے کہ کوفر لازمی ہے وہ انگلش تو لازمی ہے انگلش کیا دیتی اسلام سیکھے تھی انگلش تو کوفر سیکھے تھی کوفر سے دیکھ ادارہ دیکھ کوفر لازم اسلام سے تھی مرضی مسل می بہن اپنی کو جج ہے جج جکل فیصلہ کر کی. گوڈے کو کپڑا چیزیں ننگی فلم بنتی ہے دہ ہزار ٹی وی بہن ننگی فلم انگریز شرم گا کے چکے میں ہو جائیں جی وی ہے جی فیلنگری انگریز ولیتی یہ ہتھیار ولیتی ہے یہ بری گال ہے ہتھیار بھی لیتی ہو گئے پہ تیوی دے ہتھیار کیا رہا ہونے والا انگریز جو بھی لیتی تھی کیا ہونے ہتھیار جو بھی لیتی ہے بلا دا ہتھیار تو ہونے مرنگ ہوتی تھی تھی تو یہ انگریز ننگا کریں یہ ہونے کہیں دیتے سکول کنوائے جب سکولی نہ ہوندے تو یہ کینے آوے انگریز ننگا ہونے مولید جہرے شکر دن سکول آلے اوہو بھیننائن تیوی داتے کون کے پال داتے کون کہیں جازت دیتی ہے سکول آلے یا آپو 125 के बदले 1000 लेने का देखो पता का नहीं देखो पता का नहीं ना तुम या नंदी से तुम बाहर बाहर हो जा बस देखो साहब सारे साहब तो जाने मेरा पता नहीं और के बच्चा अब फिर तू आई है लेकिन देखो पता का नहीं क्या बना <laughs> <laughs> مراد لکھتا بھائی ہر قاعدہ پتہ ہے میرا بیٹا ہر قاعدہ پتہ ہے ٹھیک ہے صاحب جی چیزیں آج جی کو پوچھو تمہاری ایک ایک پن ایک ہون ابھی پتہ کا نہیں بات ہونادی سیدھے کر اچھا نہیں کیا کیا میں کیا کروں گا میںال تو ساری سکول میں سوال کرتے رکھے گا مولوی لگاتے ہیں پیڑ لگاتے ہیں بالکل سوال بجائے سوال اگلا صحیح کرے گا جواب دے اسلام ہے سوال غلط ہے تو جواب دہی ہے تو من منو یہ اسلام پابند کریں غلط ہے تو جباب دے صحیح تو من منو غلط صحیح خالا اسلام یہ نہیں آتا کہ غلط ہوئے تو چپ پیر نہ اسلام ایک عورت ایک مرد ٹھیک ہے ایک عورت ایک مرد ہوں عورت واسطے کیا احکام دے مرد واسطے اسلام کام کی ماں بہن نگی وہ احکام ہے اللہ کا قرآن سپارے کوئی اتنی احکام رابین حلال کما دکھا سو رشوت ظلم لطف چوری ملاوٹ کھیر پانی نہ ملا اسے حلال آرام ہے رشوتال بے پارتھی کچی پاچے سکول گدا کتا ایک مسلمان قوم ہے ہر قوم کی اپنی تعلیمی ہے, قانونی ہے, تحریری ہے سارا کچھ مات مسلم قوم ہے. تعلیم کہیں دی انگریز قانون انگریز کا تحزیب کہ نہیں کچے ہوگا ٹھیک ہے تعلیم قانون تہذیب تاریخ چھٹی اتبار چھٹی واردی کلو میٹر کلو گرامیٹر سینٹی میٹر ٹھیک ہے نا قانون تہذیب پہ بھی تو سکول शेर کھاد کی نا پٹ کے, کے،, خاص پر کے, کے جی دیکھن جی سی آرٹ کے, کے بلتا کون نے کو ہٹ کے کی پکی لائن پہ چل دے بادی بدی کٹ کے <laughs> سارا سارا ٹھیک ہے سارا کوئی ایک پلیٹ لاتی ہوتے وہ کیا اچھا چلو مارکی ہوتے منہ یہ تو گھومے یار ترقی کا دور ہے سب کیا پتا ٹھیک ہے چلو کھاد ترقی مرد واسطے کیا احکام ہے نا عورت واسطے؟ کہ اللہ کا ماں سب ہر عورت, ماں دماغ لڑا عورت کیا بن بندیے بندیے بھی بن ہے چاچی بھی بن ہے ماں بھی کہیں بھی بنتی بوا بھی ماسی بھی سوتر بھی ہر رشتہ نام عورت اور ما دیگی. دیگی نا؟ دیگی. دیگی. لکھے ماں تھی نا انسانی حقوق میں پیو بچے مارے لکھا قرآن پر مرد کا رکھا گیا کیوں کے والے والے دئییا ہوں دئی تین قرآن نہیں بولیا کی عورت کا ذکر بے والے بنیا آئے اللہ نے دا رکھے. کیتا مرد, او رکھے. مرد اور نا دس ماں کا نا دسے ہوں پیسہ پیسے کون تھے دسو اور فرش کے سجدہ سارے نورانی فرش کے مرد کو اللہ کون بین مرد نکاح کہ مرد سے ہراس کہ مرد سے نبوت کہنے کو لائیے مرد پل امامت کہنے کو لائیے مرد پل جنازہ کون خرابے مار کو گواہ مرد ہو گئی افسر ہے مرد افسر راہ تھی مرد کو تو بلا وہ افسری لگ گئی ہوں افسر کو افسر رکھو ایک انداز دی گواہی مرد عورت وہ افسر میں مشورہ رکھا نہیں ہوں مرد نبو اماما خلافتراست نکاح دعا گواہ مشورہ ہر چیز بادشاہ سارا ندام وہ مرد کا نام کان ہی گیٹا لکھا پڑا ماں کی دعا جنت کی تھی پیو کی دعا جنت کی ہا پچے ہوئے کہ ماں کو چکلے ہی چکلے فلما ہی چلائیں گھوڑا گدا ہی چڑھا अंग्रेज चढ़ाए फिल्म क्या घूरक नहीं और तुमको भेजो हकूक पता नहीं कि हाथ बाकी जो और मर्द हथियार आखिर गोड़ का किलाकूले हाथ सुनाते माँ का जो दू खोट चढ़ा یہ ہاتھ یاد ہے ترقی کرایا سکول گھوڑا تھا ترقی ترقی کی نا کلیم جو ہے شعور جو ہے سر بہو کو گھوڑا چڑھیا گیا ہندو اے عورت ہیں میں مسلمانی محاذ عورت کیا ہے اللہ کا قرآن یا ساجہ دین اسلام آتے عورت چو دیواری پردہ کیا پردہ یا کبھی چیزیں گی بہن ہر چاہیے آ گئی تر چیزیں چوتھی جہاز عورت نہیں بچ چوتھی جہاں ہوں سکول چوتھی جائے یا تیار جی ہو سکول کو ڈالا ماں بھلا یاد را بیولا مینا پہ ہینا Allah Quran اپنی گئیونا قرآن کیا پیار ہے کیوں؟ افصار جو بڑا ہے افصار کو دھوائی کھنیا ہو ساڑھی جا گیا جام کو صغیرے اٹھتا پاگلاہ جہیر نکے رہنے سکتے ہیں آپ کو نامراد نہیں لٹا لو لٹا رو وہ بھاج بنینا وہ اسے نامراد نہیں تو تسا لٹاو بالمیدی سمجھو یہاں پاک دے دے پیرے تلانا دیوائے سمجھے بکلو جہاں بزاہت سنا اور وہ پی آگے دے دے پیرے تلانا دیوائے آپ لٹا رو مرد عقل مند شیر وہ چاہتے عبادت خان خدا بہتر جا کیا ہے مسجد بازار ٹھیک ہے مسجد ماں بہن نہیں من سکتی کھانا خدا ہے نماز پڑھ گئے نماز پڑھ واسطے تیری ماں بہن کو مت مرد دیکھے عبادت میری کرے نہ کرے میرے گھر بنے نہ بنے آپ نے گھر میرے گھر نہ بنے قرآن خدا دا کی مچے دے کی نہ من کو نہیں آگان پر خبراں یہ ترقی نہیں ترقی ہے انگریز تھا کو ترقی دیتی ہے بات اور اچھا ہوں کنو ترقی آپ بےمانی ہے گناب ہے گستاخی ہے دال کو کباب ہے ترقی تو کر کے وہ لب دیکھ رہے سہمتی کیا ہے او قرآن خدا دا پیا کیا کوئی فاجد آتا ہے جتا سکولی نہ پچا کہ سکول کا فائدہ ح سلے میں ریس کیا کرنے میں جنرل مچھرے گی ہوں میرا تھانساں پہ خدا سے کترا پہ جج ہوں کا کیا ہے وہ جیو سچ جا کے پرچا وہ ہوں گے جہر کہیں مال عزت قطل چوری کشل لٹنے پرچا دھی چوٹا زبان بکری بکری بکری ہوں ایک سکولی ایک سکولی نے تھا بچہ سبر پوچھا خدا نے یا خدا دی جانتے بھاجی تو ٹیچا جگہ سبزی دے وہاں سبزی لیکن بیٹھا سنانی وہ کرایہ ہم جاتے سبزی आके वो वो वो घे नहीं नहीं है भी खला दे हैं वो खला दे है दे दे दे अगर यहां वाला वो तीसे ने नहीं का नहीं बला एक बाप सी में सीठा न रखा जी में दर्द छुपी हुए रखे ना रोप रख मेन घर परी दाल मिल जाए मोलिया کوئی نہیں ملتی انسان اچرا سب مخلوق ہوں چار چیز شیر جنگل شیر اوسی لڑ یا مرچن شیر نہیں کھانا شیر ہی نہ جن کا شیر ہے ناگشک ناگ نار چون سے مار سک نانگڑی بچے لکے آتی بچہ نار نام پائے مشکل تو جو لر مرجھا مشکل جانور خاطر اپنے غیر میں سب پکا لوگا چوری نہیں پکا ہے منڈی میو گا سکول جی پین گریب سدس ہوگی ڈال لڈ وے دن دے تھی لا پاؤڈر شمپو میک اپ بیسے سروس کر چمکا رہے گی جو اگلا گاہ خراب ہے فلانی ہے جو ماسٹر بیٹھے پی نٹی خراب ہے تاکہ فری ہوئی برباد کریں میرے چوہا نہیں بچتا صحیح کو اچھا ہو ساری گیر اچھے وہ پیسہ جن میں کم حال چکل ستر اور سے کمزور ہے مثال ہے تلوار میانچ گھوڑا میدان اور اطران دے دیے لاش ہٹائی دے اچھا ہٹائی دکان ہی کے کٹر آئی ماسٹر کو خریدی ہے وہ پیچھے آٹھ سال بھی چھوڑ پتا سکو سکو کر بندہ ہے تو بندوق سے پکا مکان تک کتا ہے بندوق سے بیٹھا دیا چوری سکوں جو کٹی دھکی پیچھے ہی بیٹھی دے گی جو بھورا نہ جتی ابو رکھی بیٹھی مچھل جی جی ابو رکھی بیٹھی چڑیا مکھی بیٹھی مجھ سے مٹہ پوترا پاگل بازاری پیو لب نی کل ہوگا برے پتا لگے پی کمان دل بخا کر نہیںانا یہ ساری تو بڑا کیا کرے لڑا وہ کتا کھوتی دے تو نہیں مان رہا موبائل کرا اپنا مکالا دھیان بیٹھے کرنا میں اکھاں یار چلو بیٹے <GPaphin8> <-X2> الحمد للہ خالی جماعت ہے خواجہ غلام یاد ہوگا خواجہ تمیر کوئی تمید نہیں رہی حقیقت کوئی چنگے برے اچھے مارے نیکی بدی کوئی تمیز نہیں رہی کوفری اسلام جی افسر بنے باندھ بدتمیز تمیز نہیں رہی کیا پہلے پہچان ایمان بلا ہے پہچان فرق فرق کیونکہ پہچان ختم ہے میرے لال آپ سلیم ناز میں کیا پتا ترقی کا وہ مکالا نہیں گر گئی مکالا مل گئی ترقی ترقی رہی ہے جو پیور رشتہ کر رہا آپ کی ترقی جی ہتر دو سال چار سال ان کو سولہ سال پنڈل پاڑی تنگ میں شہور تو نکل گا یار شعور باقی ہو سکتی لیکن نکلاں گا سارے مسل سیری چوتھ پیچھے گولی کھاؤ گولی آئی منصوبہ بندی وہ لینا پی چلو کچھ شرم یاد دا بھائی یار کی گئے شرم ترقی, ترقی, ترقی, ترقی کی چار چار لاکھ ترقی جو آ گئی راتے جاگ تھی یہ روڈ کا مسئلہ ہے سکول سو بہن تو کیا کرے پی فلاں مول کسی دے ت میرا لال آپ دینا مو ہاتھ دینا موجود بال ہوا جاگ دین وال میری جیب میں گنا کر چوری نہ کر ڈاکہ نہ نماز رشوت نہ کھا میرے گھر سے نہ بابا ملاد مناؤ بخشے کی ہو مطلب سارا سال مر ملاد منا کر کے ہر پاسو چوکھا ہر پاسو چوکھا لا کے بندر جاگو چور چوری کرنے پینے چندے اے دین چوری پچیلا کون ری اخیل پندرہ چوار بیٹھو یہ ہو ماحول ماشرہ جب بڑھو پوری دنیا کا غلط کر سکتے جنہیں ایک نلکا ہوگا لاکھ کو پیلے ایک دریا لکھے کو بوڑھے دے ایک کالے لکھے میں مکان بڑا کریں دلاتی تو صحیح صحیح تو مر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے مراد نہیں چپ دیو جاگا مر رہے جاگی بدن پلا میرا جو نقشہ تھا پیروا جگہ میں چوکا یہ تا پیوا میرے کٹے شکار کے دھار بندہ وہ بیٹا دے دیا میں وہ تو مر گئے <tie> میںکلا <tie> تو او اچھا میں بندہ بیٹھے میں کم میں کواب دینے لگے نبی سڑیا پیریا نماز پڑھا چھوڑ پیر پیر دین چھوڑ بس پیچھے پیر اپنے نبی جند دے وچ عیب تا نیدار پو وی او دے منہ نے کردا مولوی کوئی زانی ہو سی کوئی کوئی سود خارا ہو سی کوئی رات دی کوئی چٹی کرے سی کوئی دت دے مثلا دین کاں نہیں پائتا مولا نے اٹھا تاوا ماریا سی تاوا مار دو ہن نہیں امولا مرنا کرے وقت تے تو وی تے ہاتھ مارا امولا نو ٹکا اس گنے اپ ہاں ہکا گتو حساب مار مائساں کنا جے مولا تاوا مارنا تے تپن کرے سب چوہ سرباہ سے زندگی ہے کیوں نہیں آخر تواہے ذہن کلمہ دا یار پاک جیدے کو دو سے چاندو کتنی لگا تو اور کلمہ پاک تیہ دو آخر افت پڑھی جو بیٹی یار ساڈے کے اثرات کلمہ دے تھوڑے بہتے ہیں یہ رہا ہونے دہل ہی میٹے سونتے وہ اس سب تواہی جاہاں آدھے بھینچو مائچوڑ ہو گیا وکیل ہو کوئی ہو فوجی تو میرے نہیں سونے کیوں کہ انہیں بھیڑ چونے کو دور بیٹھو کو چن دنوں نہیں دکڑ مکان جگہ میرا کا شاہ ہی کو بھیڑ پار گیا مارکیٹ ہوں یہ اگریز کیا قدم رکھیں گے گلی گلی چپے چکل گلی گلی تو سکول چاہیے صرف تنخواہ صرف تنخواہ آج سکول کا جو مر ہندی پیو کو خدمت موٹ مروڑا کر دیا ہزار گینے وہ چلنا کو بیٹھا تنخواہ کا چوری بند تنخواہ گنیا بیٹھا جی چولہا ایمانگری بھی میں جھوٹا مار چڑا کرنا فلکانی کوئی رکاوٹ نہ لاہوری لڑکا ایک بے چڑھ جا ساری فون اے آخ بابا کچھ نہ چیز یہ پاگل کھیلنا بالا پہ کیا ہوتا ہے نا میں آ گیا بچے اچھا اخبار افغان فلسطین عراق جناح کریں بلا ادن پردہ کرے سو بنا کھڑے کریں ماں بہن چھکے مرد شرابی क्या شراب دے है नहीं। سب آمڑے کا کارخانہ چمڑے کی میل ہاتھوں میں گودا سادہ گین گین پیلے میرا لالا مسلمان تیری لیا میری لیا جدو جدا کن سے کپڑی بیٹھی بادشاہ جو ہے دیکھ انگری جن جہن تھانا جہاں گنا مثال دے جا قرآن پور جہان کی پیاز وہ پورانی کتاب ہے, ہے۔, ہے۔, جے جے ہے انگریز ترقی جی ہے بانگڑ بنایا تل ہی بتھی ہو ساری گ نبی پارک سے نکاح کرو اور مار جائے اور ایک بندہ ندیشن وہ تو کر سکتے نا نکاح کرو تمج نہ کرے عورت یہ چین والا علم تے چین تک بھی قرآن حدیث سے مدرسے بند چین والا <ملاحنت> علم علم گرمی سردی چیز نہ جائے گا نماز نماز پڑھنے والی نماز تو پڑھتے کرو جا ہوں لکھا مارے مرنے میرا کام کسی کام اچھا سارے جتنی پیسہ تھی سکے تعلیم سکول جو قاتل قرآن کو سڑے نا پہ امریکہ قرآن کو لے جا کے علم لے علم چینا علم قرآن کا شردا پہن تک ماسٹر کہیں بھی بلا انہیں کون علم چین تک بھی چوہر بچیے چین والا بچا ہے نہ کوئی چوہر بچا ہے چین دا علم منٹر ندیم سنگائے اربی چاہیے اللہ فلام داخل وہ بنتے اس میں مارفا خاصی بند خاصی اللہ فلام جیتا داخل وہ اس میں مارفا بانتی تھی خاص جتھ اللہ فلام نہ کوئی کتاب کھولی سارے ہم گوئے ہوئے آپ پڑھے ہوئے پڑھیا ہوا دوستوں میں سکول نورانی سارے سکول ہوئے حرام ہے کرنا کرنا ایکس کہ مہمان مہمان بندوبست ہر سے الگ کریں سارے لے دو سارے کا yeah. دل ہے نہیں شخص ہے دیکھو ایسے اپنے اختیارات حکومت اختیارات درجہ بند گئے نہیں سارے رکھے تو سارے برابر اختیارات رکھے علم برابر نہیں بزار سے بچے پڑھا کیا تھی کہ تحصیلدار جنگ جن با دو چم کو لٹی ماری خاصی خیال کرو آگے کو نہیں بس میں لیکن یا نہیںالتا پہ حدیس ہو باندھا میرے پھر آیا ہوں اپنی قوم کو آ کر میں بے وقوف کی بے وقوف بے وقوف ہے انگریز جی میں موڑے تعلیم کے تیزاب میں دال کی خودی کو ملائم تو جائے तालीम का पिता दे अंग्रेजा खुद ही नरम की लू है जरा वो तलवार कहाँ रहती है सौलादी हो वो सौलाद कहाँ रहती है तलवार के बाद आ जाए जैसे तबीयत में हरीजी हरी, ही। हरी ही। انگریز بھی سننا طریقہ اپنا لڑنا تے اے طریقہ انگریز کدے کرکٹ اپنا مارو دوست بیٹھ گیا نہیں سگریٹ so, کا <laughs> <tankar> <tankar> <tankar> <tankar> بیٹا دی کہیںیرو لا روکو پتا گے علاقے میں بیٹھا غلط مرنا کرکی واگریز جب مائیں برقے کا نام گن پاگل ماں بہن کو پاگل ہے قسمت قسم سی پالیسے تو آپ کو امیر کر دیں گے چلو بانڈا چلا قسمت بدلے نا فٹ پاتے دیکھو ابھی کیا کریں گے اکثر سادہ بوک گئے بڑا تو آدمی بے کر دی گئی تھی امر سوالا پہ آ گئی مجب پہلے تصدیقم تصدیق پہلے زبان کر دل نال تصدیق تعلیم خرید کو علم کھڑا دوں اللہ سے پرانی جہالت اللہ برجنیہ بحبو یہ پرانی جہالت ہے کیا ہے پرانی ابو جہل منوبتی چاہلات ہے دے پردی لیکن ہوں آج دے پردی دا سادہ آتا کوئی پاکست کی حالی کا نہیں پردی دیگا حال پر اسوا کوئی لوگ پاگل سمجھیں اپڑے اومدی جیگہ رہی تک فران سے جو بندور چیئے گیا تھا قرون کے لئے اور سادہ دین وہ صرف جو قنون بنانے سے توہ دیواستہ بنانے تک نہیں رکھنا آپ تک کرو نہ کروانے یا قانون سے بنا اندر یاد ہے نکیے تو کٹی کو پتا ہوں یہ سارے نارے کل کتے آتی تو یار آرام تھا انگری پہ بندن نکاح نکاح نے جیتن مہی رہے ملا ان بھی اگلے سمجھے نا سوچے نا چلو تل نہیں جو نہ <تصفح> <تصفح> <تصفح>